اللهم وكفاو صباح الرسول الصلاه والسلام على سي بالرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه قل الصدق والصفا بل وفاق أما بعض فعوذ بالله من الشرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين علم نبی آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم سلاد وسلام یا سیدی یا رسول اللہ والا عال کا وا سہیا سیدی حبی بلا سلاد وسلام علیک یا سیدی یا کم البی جین والا عال کا یا سیدی یا شفیع عالمی سنی مسلمان پاؤ السلام علیکم حمد و سنا درود ختم الانبیاء لہو لہتحیت و سنا تو بعد آج فریاد ہے مالک کائنات جلا و آلہ دی بارگاہ بے بےکس اندر ہقتال بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو ماحول فرما نفس اور شیتان دے فتنیا تو دائمی پنا تا جناب دے اس گاؤں ضلع دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے سلسلہ ذکر سیدنا شہادت امام علی مقام سلام اللہ اے مجلس و محفل اور جلسہ عام اپنی پوری رونق نالقات پذیر ہے باوجود اس باغ کہ اس گاؤں کے اندر اچانک ایک مرگ کا واقعہ پیش آیا ہے تاہم اتنا اجتماع اور ادب و احترام نال جناب دا اس جلسے عام دے اندر شرکت کرنا دی عقد محبت دی دلیل ہے اور اس جلسے مبارک دی برکت کے اگر متوفا وہ نوجوان بالغ سی اس جلسے دی برکت نال مغفرت ہو جائے پاک لکرے خیر اس نے صدق اللہ تعالیٰ اس نے مغفورت فرما دیں گے اور اگر وہ او نبالک نے تو پھر تو مغفور نے پھر لازمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہلِ علاقہ والے جڑے حضرات نے اس علاقہ والے حضراتوں نے باہت اس تبائے سے خیر و برکت فرمائے گا حضیانِ گرامی سیدنا لا امام علی مقام سلام اللہ تعالی آل سرکار دی شہادت مبارک تفصیلی واقعہ میری تحقیق دے مطابق یعنی واقع کربلا اور واقعہ شہادت امام علی مقام سلام اللہ علیہ میری تحقیق دے مطابق بہت ہی کاٹ گلا نے جہیا صحیح نال ثابت نے باقی ملاوٹاں بیانیاں اس بیانیا ساقے چاہیے تاہم حقیقت واقعہ جو بھی ہے اتنا ضرور ہے کہ اس واقعے دے بیان کرنے دے دو انداز میں ایک انداز ایسا ہے جس نال جسام ہر بندہ توبہ توبہ کر کے اٹھ جانا ہے اور اسنو امام علی مقام سرکار دے اس ضرت مندانہ کردار دی رغبت نہیں ہوں وہ افسوس پر افسوس ہو کے پر غم ہو کے اٹھ کے چلا جاندہ ہے لیکن اس کے دل دے اندر جرت اور بہادری اور اتباع مولا حسین سرکار پیدا ہونے دی بجائے اس دے اندر بزدلی اور امام علی مقام سرکار اس راہ دوری پیدا ہو جاندی ہے یہ انداز بیان شہادت دا شہادت کا تنور نما بریلویاں بھی ملے گا اور ذاکرہ جاکر بھی ملے گا دوسرا انداز ایسا ہے کہ اس انداز نال شہادت پاک نو بیان کیتا جائے کہ سام دا بچہ بچہ اور ہر ہر فرد جہا ہے او اس نو جلت اور بہادری حاصل ہوئے اور اتباع مولا حسین دا جذبہ پیدا ہو پہلا طریقہ حرام ہے دوسرا طریقہ ضروری پہلا انداز حرام ہے کہ کیا مسلمانوں مولا حسین سرکار نے اپنے اس واقعہ مبارک تو ضرورت اور بہادری اور دین دے واسطے قربانی دا جذبہ دتا ہے یا بزدلی اور دین دے دیتے قربانی تو نفرت پیدا کیتی ہے مولا حسین نے امان امام نال دسایا جی امام حسین جذبہ اور ضرورت دیتی ہے کہ نہیں دیتی میں ایک مثال دینا ایک پہلوان ہے مسلمانہ دا ایک پہلوان سی چھیٹکا جہرو ختری کا جا دا پہلوان پورا ہاتھ ہی جنا دی کھول ہو گیا ہندو خوش سن بھی سڈا پہلوان اتنا طاقتور مسلمان بغیر مرجھائے سن بھی سڈا تو پہلوان اے بچارا کمزور نے کتنے اس بلان دا مقابلہ کرنا ہے دونوں دے ہاتھ ہاتھ پہ ختری پہلوان نے دا مار کے انہوں تھے سٹیا وہ پورتی باہر نکل گیا دو تین چار وار انہیں اسی طرح کیا ختری کے پہلوان نے سوچا بھی یہ اپنی طاقت نال چٹا مار کے ہٹان سٹ لینا انہیں جفا ماریا تھلے سٹ دتا اس چک مارے سر مارے اکھان چ نو مارے او دخم کرے جسم دے وہ تھلے جہا سڈا پہلوان سی مسلمان وہ پہلو آرام پیا رہا سارا کچھ ہوں پیا آدھے ہوں اس بعد انہیں اچانک ایسی فرتی وکھائی نگل کے جناب جی باہر تو انہیں جفا مار کے ہاتھی پہلوان نڈ پرنے سٹ دتا ہوں جہا سنا جناب مجمہ سے جڑا دنگل بیٹھا سارا وا تماشا مسلمان نکل دیا جناب کسی موڈے سے چک لیا نعرے بادیاں شروع ہو گئیاں پیسے ہاں تھبے کٹھے ہونے شروع ہو گئے تے وچوں کوئی چاند بندے ہو جائے آئے نگل کے مجمع دے وچوں دنگل دے تباہ شائیاں دے وچوں انہا آن کے تے جناب جی رونا پٹنا شروع کر دیتا انہا آکھیا واہ یارے تے لگدہ ساڑھا پہلوان منجی تے پہ گیا دیکھویں دے زخمہ دا حال یہ اکھان ویکارے دیا وقان نہیں رہی یہ حال بڑا پیڑا ہو گیا ہے جی ہوں ایمان دسو کہ ایک وہ جڑے موڈے سے چکی پھرتے ہیں بلے بلے تعرے بازی کری پھر تے دوسرے بےلی وہ جہے وہن پہ پے ہوں انہوں دنگل والوں کے وی کے دوسرے لوگ رگبت ہونی ہے کہ یار ادھر پہلوان بنیے موڈے کے چکن والوں یا ویڑ پایا ویڈ پایا ویخ کے جد تو انہیں آخر بڑی بھڑی ہوئی ہے سارے پلوان کدھیے اس دنگل یہو جا کم کدی کرنا ہی نہیں تو نہلوانی والے پاس آنا جڑے جہے ویکنگ جناب ادھر کنڈ چکی رام تے واہ واہ واہ بلے بلے تے ہوتی تے جناب نوجوان ہو جا نکل گے بھائی جنہ آخنا یار ابھی بنیے خدا دے بندیا اے دو انداز دو طریقے تیرے سامنے نے اس جیتے پہلوان واسطے ہوں میں جناب سامنے گزارش کرا کہ ایک پاسے مولا حسین اور ایک پاسے یزید کھول <تصفح> پہ گیا بظاہر مولا حسین کمزور سن جو بھی ہوا نے وین پا کے بیان کرنا ان کوئی پتر مولا حسین والے پاس آ <تصفح> <تصفح> <تصفح> جنہ نے واہ حسین آ کے بیان کرنا <تصفح> <تصفح> <تصفح> جانے نے امام حسین نو داد ند دنی جنا فلسفہ شہادت نو پیش کرنا ہے جنا اس واقع کربلا نو انداز پیش کرنا ہے جس انداز جلت اور بہادری ملے لازم سڈے نوجوانوں ایک نہیں لکھا ایسے جوان پیدا ہون گے جہے مولا حسین علی جلت اور بہادری بکھاو گے جناب والا میں ایسے دوسرے انداز دے حق میں پہلے نو میں حرام سمجھنا خدا معافی دے وے اس طریقے کو جناب انج جسے کا ککھ نہیں راریا جا پھر پین جناب پٹتے روتے ہوں نے تو, اے ہے اے تو اتو اے ہو جا شیر پڑھنا کہ شالا وچھڑا نہ ویر کسی نہ ہونا ہوں جس پڑا نے یہ سننا تے جس پیڑ نے سننا ہے کہ نہ کسی اس نے کدو مولا حسین آپ پاس آنا پیڑ نے پرا نو جفا مارنا ہے تے پا نے بہن جفا مارنا ہے اے تے جنہیں ویکھنا ہے کہ یار شہادت امام علی مقام سبق دے گئی کہ حضور دے دین دی خاطر علی اکبر ورگے جوان برا بھی شہید کرا دو اصل جیسے لاڈلے بچے کرا دو شریق کی قسم جن سننا ہے انہوں پہ انہاں ماوا نے جذبہ پیدا کرنا ہے کہ سڈے اندر بھی ایسے پتر ہو جی سارے برا بھی ایسے ہونے چاہیے جی میں پرا سر بیکا دے جذبے سن ایمان شوق سن درد سی میرا ایمان کیا اگر ایک امام حسین چھڈ کے لکھا امام حسین بھی ہوں سا خاتو نے جنت دا وہ مبارک خاندان وارو واری نبی پاک دے دین تو قربان کر چڑ د براوا ٹھیک ہے بہن کا جی کرتا ہے برا جفا مار کے رکھے ماں کا جی کرتا ہے پتر میرا نگاہاں دے سامنے ہو لیکن یاد رکھنا ایسیاں چیزاں ایسے مقام ضرور آتے ہیں جی ماں نو پتر خوشی نال پیش کرنا پہا ہے جتھے جتنے پہن نو پرا خوشی نال قربان کرنا پہاڑا ہے وہ چیز کیا ہے وہ مقام کیا ہے وہ مقام ہے دین جدو دین دی گل آ جاوے گی اوے ماں وی وارنا پینا ہے پیڑ نا وی وارنا پینا ہے اور بیوی نو اپنا شہر وی وارنا پینا ہے یہ سبق دے گئے میرے نبی پاک میرے مولا علی دی اولاد کی حسین پاک سرکار ہر گل سمجھنا میں اپنے اس دوسرے انداز کے مطابق جناب کے سامنے گفتگو کرنے لگا موضوع جا پیش کرنا ہے اس دا نام ہے دین اور قوت دین اور طاقت دوسرے لفظ ہے دین اور دارا طاقت یاد رکھنا نہ تو نیکی بغیر طاقت تو فیل دیے <تصفح> نہ برائی بغیر طاقت تو فیلتی ہمیشہ تو برے لوگ کوشش رہی ہے کہ سڈے ہاتھ میں طاقت آئے تاقت کس طرح کی دی ہوں دیئے؟ افرادی طاقت بندے سڈے کول ہونے چاہیے مالی طاقت مال سونا چاہیے اور تیسری طاقت ہوں جناب قانونی طاقت ملکی طاقت حکمرانی کی طاقت یہ تین طاقت نے برائی والے بھی کوشش ہوں یہ تاقت سڈے کول آئے لیکن وہ کا مقصد کی ہوں برائی پھیلا نی والے جہے لوگ جنہوں نے اندر جنہ انسانی صفات موجود ہوں دیاں نے وہ بغیار نہیں ہوں وہ ٹوے نہیں ہوں وہ انسان ہوں دے نے انہوں کی کوشش ہوں یہ ساریا طاقت سارے کول آو تاکہ یہاں طاقتاں دے نال اسا اپنی نیکی نو ہر ہر گھر کے اندر پھیلا لیے گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ ہے یاد رکھنا ہوا طاقت دو حصوں میں بنڈ گئی ایک طاقت وہ ہو گئی طاقت وہ ہو گئی جہی دین دے تابع د اے طاقت جڑی دین دے تابع ہو جاوے اے تے بنتی ہے طاقت مولا علی والی مولا علی کو طاقت آئی سی آپ بھی ایک حکمران بنے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی حکمران بنے نے حضرت فاروق آزم بھی حکمران بنے نے حضرت بھی حکمران بنے نے حضرت علی بھی حکمران بنے نے حضرت حسن مجتبہ سرکار بھی حکمران بنے نے کو خود کملی والے آکا آپ سرکار نے رب کو منگ کے طاقت لی گھر سمجھا جی ذہن کھوپڑی دماغ آ گیا ہے کہ جناب دین علیدہ ہونا چاہیے دین والے علیدہ ہونے نہیں ہیں جناب سیاست والے علیحدہ ہونے چاہیے دیست دین دین نال تعلق نہیں سیاست دا دین نال تعلق نہیں ایسا ذہن رکھنے والا فرون کا حامی ہے مستفا اور مستفا کے غلاموں کا حامی نہیں ہے <تصفح> ذرا تو شوکی خان دیا گلانے دے نہیں بھے بہتے ہاں جی اس واسطے مسئلہ بن جانا جی کمزوری بیان فرمائیے تو شرکت نہیں کرتا وہ مریدی کا تو ہے بہت جلد کا بندہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد اس واسطے تصاویر اپنی کمزوری نو دور کر کے فقیر گفتگو دے پورا جناب دھیان اور تجو رکھا کہ حقیقت جیڑی ہے تیرے دل دردر بیٹھ جاوے گی تو میں گزارش پہ کرنا یہ دو طاقت ایک طاقت دین تو خالی ایک طاقت تو جیڑی دین دے دائرے ہو دے بارلا, بارلا. یعنی دوسرے لفظ ایک حکومت ہو جہی دین تو آزاد ہوئے ایک حکومت ہو جہی دینے مستفا کو او طاقت سی جی دین تو خالی سی حسین اس طاقت دا حامی سی جی طاقت دین مستفا دے تابے رہی ایس نکتے تے جنگ ہوئی ہے سمجھ لگی خوشبان اللہ ایک تا دو اور میرے کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سرکار جدو مکہ مبارک ہجرت فرما کے محبوب خدا آئے نے مدینہ شریف تشریف لے لیا نے اللہ سونے تو دعا منگی ولی کا سلطان سی بحبو خدا آد منگیے محبوبے خدا علیہ وسلم مدی منورا دندہ آ گئے اتنے محبوبے خدا نے فوج تیار فرمائیے اتنے کملی والے سرکار دن جانسار جانسار قربان جاوا سید بکر صدیق دے مہاجرین سارے سو تیرہ کا دستہ تیار ہوا ہے ایتھے قانون مستفا اتریا ہے قربان مکہ بو جہل دے کولے مدینہ کملی والے کو ایک حکومت اتنے پہ چلتی سی ایک حکومت اتنے پہ چلتی سی لیکن یہاں دونوں حکومتوں کا فرق بڑا سی او سی او او ڈاکو سی سی او او ظالم سی او لوگ سی،, سی میری عزت بنے میری شان بنے میری شوکت بنے میں جناب دنیا تو تقا لے بہت جا ہر پاسے ڈنکا میرا ملنا چاہیے جدھر جا میرے سلوٹ کرے ہوگر بڑا قربان جاوا محبوبے خدا دے مدینے والی حکومت کا نقشے کچھ ہو رہی تھی. <تصفح> <تصفح> <تصفح> اے کروالی حکومت دا نقشہ مبارک کچھ اور سی محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل دے درخس او ڈاکے دا سبق دے دا اے دا دفل کا اے پڑھا بھی مال جان محفوظ کرنے دا سبق پڑھا رہے ہیں او جناب حیائی دا درس دے رہے ہے اے ہیاد دا سبق پڑھا رہے ہیں قربان جاوا جناب جی ابو جہل لئی جناب سی او فرونی ہون بے جناب والا دعوے رکھنے والا وہ چاہتا مینو سلوٹ میں جو آخر دنیا میری گل من میرے کملی والے سرکار کی کوشش میں نہ سلوٹ کرنے والے امن نہ ملام کرنے والے آمن ہر بندہ اپنے وہدا شریق مولا داوے دار بن جائے <تصفح> ادھر ویكھنا محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار فرما جب باہر نکلنا نا حضور میں فرا میرے صحابہ تھی اگے, اگے چلو میں پیچھے چلنا سمجھ نہیں لگی آخر فرما میرے صحابہ تصا اگے چلو میں پچھے چلنا تو میری کنگ اللہ کے فرشتوں واسطے چڈ دوں ہوں گل سمجھا جی شراونی زہن والا بندہ وہ یہ چاہتا ہے اگے اگے میں چلا سجے کھبے جناب بانڈی گارڈ تے پیچھوں دنیا اگوں سلوٹ مارن والے پچھوں جناب جی میرے پیچھے جھاڑو پھیرن والے جناب جی میریا خدمت کرنے والے میرے پیچھے پیچھے روڑ دے رہن ہے جی اے ہو جا بندہ اے ایسی حکومت چاہتا ہے جیڑی حکومت دھرتی اچ فساد پا دور جہا بندہ یہ چاہتا ہے یار مینو سلام کرے نہ ہو میرے غلام نہ ہو غلام بنن سے اسی مالک تے بنن جا جس رات نے بڑھایا ہے توجہ رکھنا اے عبد بنن تے سا دے بندے بنن تے اسے دے تے اسے دے دار بن تو اس بندے بنن خدا دے اللہ فرمانا لائ فکیر تو بندے بنا تیرے شریف کی قسم دنیا سدھی کی اکبر دی غلام ہے کہ نہیں میرے کملی والے سرکار غلام گلام کی نات نکلے حضور دے گلام فرش بن گئے لیکن مستفا کریم دی ایک حدیث نہیں بکھا سکنا ہے حضور نے فرمایا ہوئے سا میرے بندے بنو نہ ہزور یہی فرما رہے بندے ہو اللہ دے بندے بنو رب آخر محبوبہ جی دے بندے ایسا تیرے بندے بنا دیں قربان جام اللہ دیا بندے اتوجہ فرماؤ جیڑا جڑا حکمران جیڑا حاکم دین تو وکری طاقت وہی نمرود وہی شداد بنتا ادا وہی سکندر وہی چنگیل بنتا ہے وہی ہلاکو بنتا ہے وہی ڈاکو بنتا ہے کہ جا حکمران دین تابع بن جانا ہے ایسا حکمران قربان جا وہ کون کون بنتے نے وہ جناب پچھا نظر مار کے ویخ ایسا حکمران جڑا وہ حضرت موسا لے سلام بنتے ہیں محمد اربی پاگ بنتے نے یا حضور دے سچے غلام نے گام بنتے ہیں کلندر اقبال کی زبان چل کر اقبال دین اور قوت کا ایک مضمون لکھے اس نے تحت اقبال بڑھائی اقبال فرما دا سکندر ہو کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہو حضرت انسان کی تاریخ کباچاک کا یہ میں سہسا ہے اس سے ہے بے نظر قوت ہے خطرناک آخر تین پیچھا تاریخ ویکے نا کسی پاس سکندر بادشاہ نظر آؤ گے کون کسی پاسے چنگیز انسان نظر آؤ گے جہے خدا دی دھرتی کے کروڑا انسانا دے خون بدا دے رہے رہے مقصد پوچھا کیوں مقصد کی ہے وہ لوگ فلر آخے میں ہی میں رہ جا جانا انسانوں کو کھم والے دو قسم کے ایک چاہتے ہیں ماری سٹی لو جائیداد آ جائے شان میری بنے دنیا میرے تو کم جائے میرا نام سن کے ربار حکومت بلندی منصب رتبہ میرا ہوگی پاس ایک اور دوسرے وہ جڑے نو قتل کرتے ہیں اس واسطے کہ جڑے جڑی بوٹیاں ویچ لگے پھر فصل جڑی بوٹیاں کڈنا کہ نہیں ایک ظالم مو باغبان وہ ہے ایک مالی وہ ہے جا جا دخ تک آن وا جیڑا, جیڑا, جیڑا گند خرابا جھے جیا کڈ کٹ کے باہر پیا ہے ایمان دس کیڑا بندہ باغ دا اصل دوست ہے جیڑا گند پیا صاف ارے بیلیا اسلام بھی جہاد کر ہے اسلام دا حکمران بھی جہاد جہاد تو بغیر کوئی قوم زندہ رہ سکتی نہیں مگر اتنا فرق ضرور ہے کئی امریکہ جیسے مجاہد یزید جیسے مجاہد قیاؤن جیسے مجاہد جو خدا کی دھرتی میں فساد و بدلنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خدا کی دھرتی کو ڈنگ جسے لتاں مارد لت پہ جا کسی ندگار کار اندر شکول نہیں کرا اس ظالم دا نام نشان مٹا دتا جاوے یہ ای ایسا طریقہ میرے مولا حسین کو اقبال کی زبان میں کہتا ہوں لا دی ہو تو ہے زہرے حلائل سے بھی بڑھ کر لا دی ہو تو ہے زہارے سے بھی بڑھ کروں دی کی حفاظت میں تو ہر زہار کر نبی پاک سرکار دین دے, حفاظت دے دین دفاظت نگرانی ہوے گی طاقت ہوے گی جی دین دے قربان جاو ہر زہریاک بن جاوے گی ہر زہر زہروڑ بن جاوے گی کہ جیڑی طاقت دین تو ہٹ کے آوے ایسی زہر ہے بندیاں نو مار دی جاوے گی تو جو فرمانہ دیا بندیاں مار کیا کرنا یہ دو ہی طاقت جناب ضرور نہیں دھرتی دے اندر آج ایسا سلمان بلہ گیند دیا دی بن گئے ہو ہوں ساڈے ذہن ویخ سڈے اندر تنظیم سے جماعتیں کئی ہو جائیں جڑیاں چاہدیاں نے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہمارا حکومت سے کوئی رشتہ نہیں حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہمارا شاس سے کوئی تعلق نہیں اچھا صرف تصویر کئی یہ ہو جا پیر تینوں نظر آؤ گے کئی تنظیم سے جماعتیں نظر آ جڑیا گھر سیاسی بن بڑ بن باندیاں بان بان نے میں یہاں سب دسنا چاہتا وا او چلے جی اندر نظریہ رکھ دے پھر مسلمان تو حسین کوا چھ دو کسی راہب جاؤ پھر جاؤ عیسا سلام کی داخل ہو جاؤ میرے کملی والے حسین بھی دستا ہے <تصفح> جہا مقابلے دقابلے آن کے مطالبہ کرتا ہے پیا حکمران یزید جیسا نہ ان دا ہاتھی ہوے جبے جس ہاتھی دے گلے اندر کوئی رسا نہ ان چھٹیا ہاتھی مست نہیں چاہیے ہا کمو دے گلے نبی شریعت نہ پٹا پیا دی قسم توجہ رکھنا مسلمان اقوام متحدہ بنی ترا بولو تو ہے تاکی گل ہے میرا کون گل سمجھا جی اقوام متحدہ ہے بنی؟, بنی اچھا کیوں بنی تحفظ انصاف دے ٹھیک ہے بگیار کٹھے ہو گئے انہاں انہیں بکریاں نو تحفظ دینا اور گل سمجھا میرا ظالم سی یہودی سمجھتا سی جب تک دنیا دی طاقت دی باغ ڈور میرے ہاتھ چ نہیں آئی میں دنیا دے جگہ جگہ تے نہیں پا سکتا میں جگہ جگہ تے برباد نہیں کر سکتا میں جگہ جگہ کے کمیزی دے اڈے نہیں کھول سکتا میں واشی گنڈے لٹے رہے اپنے تھا تھا تے مسلط نہیں کر سکتا ہر گھر کے اندر برائی نہیں پھیلا سکتا سارے دنیا کے حکمرانوں کٹھا کر کے ویٹو پاور اپنے ہاتھ چ رکھیے رکھیے کہ نہیں رکھی ذرا بولے تو سہی نا تو ٹو پاور کا کی مطلب ہوں پتا جی وی ٹو پاور کا مطلب ہوں کہ جو میں آخا گا وہ منی جائے گی جو تم آخو گے وہ نہیں منی جائے گی مسلمانوں نے سات باٹھ ملک کو مل گل سمجھنا میری انہوں کی کوئی گل نہ منی جائے مگر چار جنہوں نے ہر کے دس دیا جنہوں نے اپنا جناب جی فرونی اور من مانی جناب اپنے کو لکھی فرونی جو چاہوں گے تو سا سارا مننا پڑنا ہے میں سوال کرنا وا ظالم ظالم نے یہ ساری طاقت سمیت کے اپنے قبضے کیوں کی مقصودی برائی کی شانت اگرچہ ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ قومیں ایک ہو رہی ہیں اور قو میں متحدہ بن گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قومیں قوموں کے حکمران تو اکٹھے بیٹھ رہے ہیں اور گھر گھر میں ہر قوم کا فرد دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے میں مذاحت کرنا ایمان لال دسو جگہ جگہ دوتے لڑائیاں ہیں پارٹیاں ہیں نہیں سمجھ لگی اب ہر فیکٹری یونیئن ہوں تھان سے یونیئن پا پرا پرا نہیں رہا پتر کا نہیں رہا جب الیکشن ہوں پتیجا چاچے دے مقابلے اٹھیا قتل ہو گئے نہیں پرا پرا دے مقابلے اٹھے ماما دے مقابلے اٹھ کلوتا ہے تھی ماں دے مقابلے اٹھی ہے ماں ویسے چڈ دے رشتہ میرے کملی والدہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ والا جدا رشتہ ہے اے کیا سارے کو قومت داخل کردہ ہے کہ نہیں کردہ؟ اے اے ایک رنگ ہے کہ نہیں چڑھا کہ ہر اصولی رشتہ ساڈا سی یہ سارے اصولی رشتہ جاتے نے کٹے ہزاروں پھر ہزار جماعتوں ہزار تنظیم دنیا دندر تھا, تھا سے نظر گیا وجہ کیا ہے اقوام تو متحد ہو گئی لیکن افراد تقسیم ہو گئے سمجھ نہیں لگی یار وہ بندے کھڑے نے جناب قوم مت... اقوام متحدہ ہو کڑیاں نے اکبال اتے بولے پندرہ سال ماں اقوام متحد نہ کر آدم نو تے آدم دی اولاد نو رنگ چ لیا جا رنگ کر چڑھتا ہے <تصفيق> قسم خدا دی اگر وہ رنگ ہے جڑا ایک کرتا ہے وہ رنگ دا نام ہے سب اللہ جنوب اللہ نے قرآن اپنا رنگ فرمایا ہے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جنہوں قرآن آتا ہے سب اللہ سب کا اللہ, اللہ فرما رب نالو سونا رنگ کی دائے رب کا رنگ کہڑا ہے جڑا میرے نبی دی شریعت والا رنگ جڑا سرنگ ترنگیا جانا نا خدا کی قسم کر کے آنا وہ کالا ہو چاچا ہوگی ہوگیا بنا دے کہ نہیں بن گئے گل سمجھا جا وہ خدا دے بندے باطل کے فال فرقی حفاظت کے واسطے یورپ زیادہ میں ڈوب گیا دوستہ کمر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 انصاف اور عدل کو پھیلانا چاہتا ہے اس دامی کی آخر لے سانو کچھ چاہیے ہی نہیں اسا کی کرنا چاہتے ہیں این نو کرن بہ کے تسبی پھیرنا آ ہیں اقبال پھر اتنے بولیا آ شیطان آخر ہے میں کٹکتا ہوں دل کی طرح پولیس آخلا مسلمان شیطان پہ آخر میں پیران جماعت تنظیم جہاں آدمی نے میں کٹکتا اللہ فرمایا خیال کر دشمن آخے نہ لگے فرمایا سو رب نے کہنے اچھا اتنے بھی رب دن دیا دشمن کا آداز کو بچے جی دھرتی پہ آیا تو شیطان دشمن دشمن اے دا مطلب ہے اللہ سانو اپنے دشمن دا خیال رکھ لو شیتان آدھا چلیا تیرا لمبی میرے تو ڈراؤں پر میں تیرے تو نہیں ڈرتا کیوں اچھا میں تے فقط اللہ ہاں کون فقط اللہ آنے رہن جو یہ معاملے ہنازکی جو تیری تری تو کہاں یہ معاملے ہے نازوکی جو تیری رضا تجھے تو, تو خوش نہ آیا یہ خان کا ہی وہ دا چاہتا مخلوق گل سمجھنا ایک میں گل کرن لگا ہر بندہ جدو اپنا حکم مسلط کرے گا لوگ اس ظلم زیادتی ضرور آ جانگی کیوں اس واسطے کہ انسان دا نفس جہا ہے توجہ رکھنا انسان دا جڑا نفس ہے اے تک درو اے میں کرورے تھسو انسانوں دے حق الفے رکھنا ہے اس اسے ظلم زیادتی ضرور آ سکتی ہے لیکن جڑا خالق کا حکم ہے رب نفس تو پاک ظلم زیادتی تو بھی اس ذات دا ساری مخلوق کے عدل و انصاف ایسا ہے کہ وہ دشمن بھی انصاف کردے دوست نال بھی توجہ رکھنا ذرا اس طرح کا انصاف قربان جاو اللہ خود قرآن وہ اللہ کم شن کا اللہ فرما ہے وہ کسے قوم دے دشمن ہونے کی وجہ انصافی نہ کر بیٹھے آگے اس سے واسطے ایمان نال دس ایک یہودی آیا ہے ایک کلمہ گو آیا ہے باہر رسالت کے اندر حاضر ہوئے نے حضور نے جدو ویخیا حق کہ بنتا بولو تو سی نا تے کملی والے نے فیصلہ کھے ہک فرمایا اور سن اور سن سنو عام کلمہ گو تو تہ سکنا منافق سی میں خود تینوں مستفا کے گھرانے آلے نبوت دے جناب جی مورے سے آلہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کی گل سنان مولا علی فرما میرا جھگڑا پہنچیا قاضی دی بارگاہ کازی عدالت دا بادشاہ خود مولا علی کچہری چلوتا سدکے جاو قاضی صاحب نے فرمایا علی گوا پیش کرو فرمایا میرا گوا میرا بیٹا حسن ہے ایمان نار دس یہ علی پاک جیسا مدعی مدئی ہوا ہو سکتا گوا حسن جیسا ہوٹھا ہو سکتا حالے فیصلے میں کوئی شک رہنا سی فیصلہ تے علی دے حق کے مگر شریعت دے مطابق حالے اصول دے مطابق نبی پاک پاکی شریعت کے مطابق جب دعوے اندر مولا علی سرکار پورے نہیں اتر سکے کالی نے کہہ دیتا اے علی بیٹے کی گواہی شریعت مصطفیٰ میں باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی لہذا یہ کوڑا یہودی کا یہودی جدوں کچہری بچ انصاف ہوئے کھیا ہے نا خلیفہ وقت دے خلاف ہوئے کھیا ہے اور خاندان رسالت دے خلاف ہوئے کھیا تو وہ تھے بول اٹھا اندھا علی میں نے کلمہ چاپڑا فرمان بے نے کیوں فرمایا کھوڑا تیرہی سی مگر میں آج تو اندھا انصاف ہوئے کھران رہ گیا ہوں آج لوگ پوچھو انگلش کے اوپر دو جی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے اور جب ہم ان کا انصاف دیکھتے ہیں تو یا باندر ونڈ یا بگیارا والی ونڈ جس کے اندر ظلم ہی ظلم پیسہ ہی پیسہ مگر قربان جانا جب مولانا علی سرکار نے اور آپ کے قاضیوں نے انصاف دکھایا یہودی خود کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے آخیا کوڑا تو علی فرمان لگے کوڑا تیر ہی ہے ہوں تے گھوڑا میں دیا گا تر کے مڑا اپنے کافرد کرنا لڑ لے کے سمجھ لو شدید طاقت سی مگر دین نہیں سی اس واسے وہ سال منمانی کہ میرا حکم چلے حسین چاہتے تھے خدا کا حکم چلے سمجھ نہیں لگی گل یزید چاہتا سی جو میں جی آئے کر چا میری بان پڑ والا کوئی نہ ہو گئے. مولا حسین چاہتے سن بادشاہ بے لگام نہیں ہو سکتا بے, بے لگام <احسن> تنا مولوی دے منہ چ لگام پیر دے ہوگام ہوگام نہ ہو جرضی وہ مارے ان کو ڈکن والا نہ ہودار مولوی مولوی جی جی لاتا لائٹ اے تیرا نظریہ ہے میرے حسین کا نظریہ یہ ہے مولوی تو بے لگام ہو جائے کوئی بات نہیں مگر ہاک میں وقت کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے ہر وقت نبی کی شریعت کے تعلق دامے ہونا چاہیے دن کا تابے دار ہونا چاہیے اگر بے لگام ہوئے تو جدر مرضی منہ کرے گا لتاردار رہے گا خدا دی مخلوق لوگ فصلہ شریف کی قسم اس دھرتی کے اندر مولا حسین نے قربانیاں ہٹا لیا جی نظر رکھا جی ہا کے میں وقت نظر رکھا جی اج کوئی آل مولوی ٹھیک ہو جان تو ملک ٹھیک ہو جائے کوئی آیت ٹھیک ہو جان میں قسم خدا دی کر کے آنا ایک ڈرائیور ٹھیک ہو جائے سمجھ نہیں لگی گلے گیٹیاں سواریاں جی مرضی سیٹا فر کے بہن جرنی ترفدیاں رہن کبھی بچ نہیں سکیاں جی ڈرائیور بدنیتا ہو ایک ڈرائیور جاگتا ہو سارا سواریاں سو جان منزل سے اپر جائے گی کہ نہیں ہائے ہائے ہائے میرے حسین نے سبق پڑایا سبک تک لا بیٹھا مولوی جہے آدھے نے شالا بچر نویل کسی انہوں نے مولویا نو آنا چلے واقعہ کربلا یاد کر بیٹھا سبک کربلا دا یاد نہیں خدا کی قسم کر کے <تصفح> ولا والا <تصفح> اللہ دلہ فرما سا آخرت والا جہان او نوئی جمی ہے جی اچھا ارادے نہیں رکھدا رکھ دے اللہ فرمندر والا آ کے بات تو لو مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبھا لاؤ ختم کر دیا تو سجنا وسا ہوا میری ساری رات تقریر گزر دی گزرتا میں مگر تیرے سامنے برکت ایسی حقیقت کھول جانا جڑی کدی کسی کو مکوڑا نرما گا بولا ہند شریف کا اللہ فرما آخرت میں انہوں ہی دینی ہے جا دو نہیں رکھتا ایک تو نہیں چاہتا میں اچا بن جا اچا بن کا ارادہ کون رکھتا شیطان سب تو پہلے کہہ رکھے انہیں آخیا کہ میں چلا ہاں تو پھر وہی وراست منتقل ہوئی نمرود بلے فی راہل ولے سدکے جا خاندان رسالت تو پوچھے رب دے پاک پوچھیں تو اس واسطے نہیں یہ ارادہ کبھی نہیں رکھ رکھتے اصا اچے ہو جائیے وہ آدھے نہ تو ہی اچا ہے تھی اچا رہو اسا تو ہمیشہ نیواں ہی رہنا ہے ایمان لس اللہ دے جہان گے جا زمین در گلباؤ ہے جی تو اچا ہونے دے نی رکھدے نہ فساد دردے رکھد ہے اللہ فرمایا والے بات ل سجنا بسا ہوا میری ساری سفر گزرتا میں مگر تیرے سامنے برکت ایسی حقیقت کھول جانا جی کدی کسے کو سنی ہوا فرما دے رام آخر اولا شریقا اللہ فرما آخرت میں انہوں ہی دینی ہے جڑا دو ارادے نہیں رکھتا ایک تو نہیں چاہتا میں اچا بن جا اچا بن کا ارادہ کون رکھتا سی شیطان سب تو پہلے کہہ رکھے انہیں آخیا کہ میں چلانا تو پھر وہی وراصت منتقل ہوئی نمرود وے فرم ولے سد کے جا مجھے خاندان رسالت تو پوچھے رب دے نبیاں تو دبیاں پاک اس واسطے نہیں یہ ارادہ کبھی نہیں رکھ رکھتے اصل اچے ہو جائیے وہ آدھے نا سونے نا ہی اچا ہے تھی اچا رہو اسا تو ہمیشہ نیواں ہی رہنا ہے ایماندار دس اللہ دے پیارے میں گل کرتے سید حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ سوال ہو رضی اللہ تعالا نو ادھر بادشاہ بنے نے گل سمجھا جی ادھر بادشاہ بنے خلیفہ وقت بنے اور ادھر علاقے دے اندر عرب دے اندر گیا ماوا جہاں کول دودھ نہیں چویا جا صدیق اکبر انہوں دے گھر میں پہنچ گئے تے دھد چوک بی, بی ایک کہو بکر تے بادشاہ بن گیا پہلا تے بھاوے آن کے پہلے آبو بکر نے فرمایا. ابو بکر بادشاہ آج جی تو نہیں ہٹا سکتی خدمت تو نہیں ہٹا سکتی میں بادشاہ ضرور بن گیا وا لیکن بنیا تو پھر بھی حضور دی امت دا خا دم ہی ہے امام نال دس اور جہاں بڑھیا مائیاں دے دو, دو چو, چو کے اچا ہونا چاہتا ہے یا نیوا ہونا چاہتا ذرا بول تو سہی نا اے ہونا چاہتا ہے یہ نیوا ہونا چاہتا ہے رب یہ اچا کرنا چاہتا ہے رب ان خدا دی قسم کر کے آنا حضرت رضی اللہ اکے الراہ جتنے ہزور دلافا نے ویخ سرکارہ نے کدی اچھے ہونے اردے نہیں بلکہ سدیق نے فرمایا بے لیا میں بادشاہی کا طالب نہیں تھا نہ رہوں گا میں رب تو کدی دع نہیں منگی میں بادشاہی دے اگر تھی ہر بھی میرے تو یہ لا چاہتے گے تو میں گلو لا کے تے سا لوکا آخیا ابو بکر یہ تینوں لینی اے تیرے گل ہی فل دی ہے کسے نے گل نہیں فلتی بلکہ خود مولا مشکل کشاں نے فرمایا مولا علی سرکار نے فرمایا جد توجہ رکھنا جدو سیدنا سدنا اکبر دے دور دن حکومت کی ابتدا اندر من نے زکات اٹھ کھلوتے جنہیں آخیا زکات نہیں دینی سب پہ حضرت سدھی کے اکبر اللہ ہو. آئے آئے. تلوار چکی برچی چکی جہاد سامان چڑھائے تے مولا علی سرکار نے آن کے بہو پڑ لیا کدھر چلے گئے میں اللہ دے حکم غالب کرن چل رہا ہوں سی نہیں چاہا سی نہیں چاہا میرے حکم چلے تھے سی چیک نے فرمایا اگر حضور کی سہولت کروں گا تو میری پیروی کرنا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا میری پیروی نہ کرنا ایسے بے نفس بندے وہ ایسے بے نفش بندے ایسے جناب جہے میں ماری پھرتے ہیں قربان حضرت سیدنا صدیق اکبر چکبر مولا علی سرکار نے فرمایا فرما فرمایا کدھر جان لگے گا فرمایا میں حکم خدا غالب کرنے جا رہا ہوں مولا علی نے فرمایا تو ہنو دکھ پہنچ گیا نا تو امت مسلمہ برباد ہو جائے گی مولا علی کا فرمان میں وکھا سکنا کتابوں کے اندر حدیث کتابوں علی پاک نے فرمایا بو پاک جنہیں چر آسان جی پہلے قربانی آسا داں گے باہر شریواری پہلا آسان جانا مارا گے رب سونے دے دین تو خاتر تا ہا تو تشا رہو رہبر ربر مرنا نہیں چاہیے رہبر پیچھے رہنا ہے تاکہ فوج مردی جاوے راہ, پیش لیاں دی راہ دا جاوے آدمی سارے کدو راہبر بن سکتے ہوئے خدا شریف کی قسم رکھ دا را. حضرت سیدنا اللہ اکبر کی حکومت وہ تھی جو دین کے تابے تھی حضرت فاروق آدم کی حکومت وہ تھی جو دین اپنی مرضی اپنا حکم نیشنل چلاونا چاہتے دنیا امن قائم کر د فساد مک گیا مطلب ہاں جی جناب جی مطلب حضرت سیٹی اکبر سرکار نہیں مولا علی سرکارے نہیں سڑکیں تھی انہوں دے دور خلافت لوکاں نے اپنے مکان نہیں بنا اپنے محل اپنی سواریاں نہیں بنایا انہوں نے بنایا تو میرے کملی والے سرکار دی امت دا دین دنیا بنا ہاکم کا مقصد یہ جڑا حضور دی امت دی دنیا بھی محفوظ رکھے دین یہ دین جو حکمران ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے تو جی منہ چ لگام دین دی نکل جاتی ہے نا وہ آدمی دنیا بھی ساری میری تو دین ختم کرو ساریا کیوں دین رہے گا سیال بے دین جب بے وقوق ہوتا بے یاد رکھنا خدا واہد اللہ شریک دی قسم ہے قرآن فرما ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام والی ملت دین تو منہ فرد ہے وہ سب تو وا پاگل ہے آج دنیا دے اندر حکومت دین تو الگ نہیں تو دین سیاست تو الگ ہے یہ ہے یزیدی دور اور میرے مستفا کریم کا حسینی حسنی الوی دور یہ ہے کہ حاکم اہی کچھ اہ کچھ چلاوے جو رب سونا ان فرماوے جو رب ان فرماوے مسلمان توجہ فرما داں ہوں گل تیرے سامنے مزید کھول کے لیا چاہنا جنی جناب جی آج کل دنیا دے اندر ذہنیت بڑائی جا رہی ہے مسلمان نو سبق دیتا جا دہا ہے کہ مسلمان تن سان بنے سہولت پرست بنے جہاد تو دور ہوئے حکومت شریف دا کوئی تعلق نہ ہومی آزاد ہوباہی کا سمان ہے تیری بربادی دا سمان ہے تیری آبادی کا سمانے کہ حاکمیت توجہ رکھنا حاکمیت شریف دا حق ہے دا گلام کا حق ہے کہ حق ہے پتر شیشہ گری دے فن نہ سکھا آیاش نہ بناؤ گلی گے کھیلنے والے نہ بناؤ اج صدام مقابلے جی آیا کھڑا ہے نا تے سپر پاور نڑے چبا رہا ہے جی کو دنیا کمدی سی اخبار پڑھ کے ویک آیا ہے بیلی بلی دونٹ کمبے نے نیندر حرام ہو گئی ہے یہ بلا کتوں آ گیا پتہ نہیں سی چلے آہ! تو سمجھنا کہ مولا حسین سی یاد رکھا لی پاک سرکار غیرت مند غلام جت بھی پیدا ہو جائے جو دشمنان دین کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے خدا کی قسم رب اس کے ساتھ اپنی غیبی مدد بھی فرماتا ہے اور ہر حال میں اس کا تحفظ بھی فرماتا ہے تھوڑے سامنے دو دو میدان لگے نے ایک حالیہ ایک ماضی ایک گزر چکے افغانستان دا وہ ضلع و خواری ویپ کے ختم ہو گئے کیوں دیکھی یہ میں گل کرنا چاہنا ایک نو دل و من والے یہ ای سدام روش پاک دے دربار سے جان صدام روش پاک دے دربار سے جان والا مدد طوفان آتا ڈے جناب اتحادی وہ آیا ٹینکر ہی اڈا کے ل گیا تو ویسے تبجو رکھنا ذرا خدا کی قسم کر کے آنا ہے تو ادھر دوسرے پاس اور دربار ڈان لا لے اللہ نے آخیا چار میرے یار ایمان چن لگے میں کرسی تو <laughs> بیٹھا جا میرا یار ہوا نا تھرے گا چشتی عزت مین ہٹانا چاہے گا کرسی تو ہٹا سٹنا چاہے گا نا میری عزت گوا چاہے گا میرے یار نکی گوارا ہونا دتا گنج بخش یار نہیں سمجھ لگی مت تو سمجھی دربار بڑھائیں تسا بنا رب سونا اپنے پیاریا ٹور بنا چاہتا سارے جگ کے مردے پے ہوبرستان مگر میرا پیارا ایک ایسی شان را ہو پتہ لگ جائے اللہ کا پیار ہی پہ جڑے ہے جہاں دشمن بن گئے ان کی عزت گوان دے چکر پی گئے اللہ سونے نے انہوں نے چند دنوں مٹا دیا ہے پتہ ہی نہیں لگن لگتا گل سمجھا جی گل سمجھا جی ہے گناہگار ہے تو گناہگار پر دو چیزوں آئی نے ایک تے اللہ دبیا ولیا کا ادب وہ کول ہے دوسری دولت اس بندے کو غیرت مند ہے حسین بھی یزید اگے نہیں چکیا صدام بھی کسے یزید تو بلہ فلایا پتر دے ہاتھ چ اچھا اخبار چایا صدام کدی کرکٹ نہیں کھیل دلکٹ والا بےغیرت ہوں گل نہیں سمجھ لگی ایمان دس ہوئے جہرا کسی دی عزت لٹ دے نال اگلے کھیڈتے یا ان دسیا جی کھیل رہا ہوگا اپنے ماں بہن کی عزت لے کے اندن اگلے قربان جا اس کی عزمت میرے کملی والے نے سلفر مارو اپنی اولاد نوڑ دوڑ سکھاؤ تیر اندازی سکھاو پانی ترنا سکھاؤ میرے مالا علی سرکار اپنی ساری اولاد مجاہد بنا گئے حسین حسن بھی جہاد کردار علی دا حسن بھی جہاد کرتا رہا علیدا حسین بھی جہاد کردا رہا علیدا اکبر بھی شہاد جہاد کرلی دا اصبر بھی جہاد کرتا دشمن در تیر گلے میں پیا کھانا ہے سانسدیا کدی کھیل والے نہ بڑے جے ہزور دین واسطے قربانیاں والے بڑے جے اقبال کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے سمشیلو سنا تاؤ سر بابا خر آؤ مسلمان میں تین دسا کام اجڑیاں کیونیں نے تو وسدیا کی اقبال فرما نے میں تین دسنا اجڑدیاں نہیں ساز واجے ٹول تمکنے کھیت تماشے اج فلانا میچ اج فلانا میچ اج فلانا میچ ایک تلے اجڑے نہیں اور بال بالی پاکستان ہے ایسے ہی تم میں پاکستان جو جڑا وڈا نال ہے اکبال گھرا لاؤن والا وہ سچی گال کر گیا کہ نہیں میں تر جدو نچن بیٹا گھر کو جدو جہاز پاسے آ جاوے سمجھ لے اللہ اس قوم نیا ترقی دینا چاہتا ہے خدا دی قسم ایمان لگ دا سدام اج کھیڈ کے پیا جت دا ہے یا مقابلے چ کے پیا ج <سلام> تر بلہ فڑائی فڑائی گلی گلی ویکو اگوں تعلیم بھی ہی جڑی نیری شیطان تیار کرو نی ویکتا ساڈا منڈا خلے گلی چ مارد تے تلہ اگوں گیند وجدی ابے کا خونا بات ایمان ایماندار دشن نہحترام ہے نہ چھوٹے دا پتا ہے نہ جناب استاد دا پتا ہے. استاد ایک کئی کئی استاد کی بادشاہی پاوے ہو تعلیم ہو تعلیم ہو, کلا، ہو جج پا ہو جناب جی میں جج جتہ ہو جائے گا کمینہ لٹےرا کمی نہ گا ہوا جی رنگ چل جائے گا رحمت خدا ہو جاوے گی دلیا ہر میدان دین رکھ قرآن فرما ہے یا ایوہ من دل والا ٹتاخ کو مزہ نہیں آیا گرا گونج پہ جائے سبحان اللہ اللہ, اللہ سونا فرمتا مو منو اسلام چ پورے پورے واؤ शैतान कदमों की पैरवी ना करा जे की मतलब मत तू आखे मसीहत दी वाली होशीत घर टीवी आला हो सा हो मत तू समझे कुरान मसीहत कचो बार लंघनों पार तालीम आवे تو رب اسلام پورا داخل ہو جا اسلام پورا داخل ہونا تیرا کم ہے دنیا تی غلبہ دینا میرا کم ہے ایمان نارسی میں گل کر لگا اللہ دا ایک فرشتہ ازرائیل آ جائے کوئی او دا مقابلہ کر سکتا تے صحیح تصیل جنا مرضی سائنسدان ہو مقابلہ اللہ تہ شان دا مومن نو دین چلن والے نو کہ انو پانچ پانچ ہزار فرشت دیا دارج دا۔ <تصفح> <تصفح> ایک فرشتہ نہیں سامیا جاتا کسے کافر کو تے پانچ ہزار کتھوں سامب جان گے ہو؟ مگر وہ شرط پیدا کر فرشتیں فرشتے تے کو بدر پیدا کر فرشتے تیری کو اتر سکتے ہے گردو سے کتارند کتار بھائی وہ آد جنگے بدر کا میدان لگا نا پاک میدان پاک فوج نال تو چلا تو پھر ویخ فرشتے کتاروں دیا کتار آدھے نے کہ نہیں دے؟ خدا دی قسم کر کے آنا ادر ویک صدام ابھی سنی غیرت مند سنی درباروں فقیروں کا ماننے والا گنہدار ہے مگر یہ سفتے ہیں تو اس کی اس طرح مدد ہو رہی ہے اگر وہ پورا پرہیزگار بن جائے عربی عربی سرکار کا غلام بن جائے تو پھر کیا امداد ہوگی مسلمانوں پھر کیا مدد گی پھر دنیا دی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں کھلو سکتی جب محمدی پہلوان کھلو جائے خدا دی قسم کر کے آنا ایک مثال دن لگا بادشاہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مثال لکھی ہے فرمایا پہلوان سی ایک بادشاہ دا. دل سمجھا جی بڑا شاہ پہلوان سی ایک شگرد آ کے پیا استاد نے شگرد نارے دس دے تر سو سٹھ دا ہیں استاد نے تر سو انٹھ دسے دیکھے ایک لکا لیا شگرد زوران میں ہو گیا استاد آخیا آ جا میدان استاد سوچیا چنگا پڑھایا نو اج استاد مقابلے کے ہے انہیں آخیا بادشاہ شگرد نے آخیا بادشاہ سلامت میں اپنے استاد سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے دنگل رکھ دون میدان استاد نے تو ایک لکایا سن جائیں گل مشہور ہے بلی نے سارے دا شیر نو سمجھایا پر درخت چڑھنا انہیں تائیوں نہیں دسیا نو بھائی جی بلا جیے درخت تو نہیں چڑ گئی اور مینو تو نہیں چڈن لگا گل <stut> <لنے> نہیں سمجھ لگی ہوں <stut> بادشاہ دنگل رکھا دست استاد دے ہاتھوں میں ہاتھ پے استاد بھی سمجھ گیا شگان میں میرے نالوں د ایک رکھی سی، دا ماریا شگرد پرتا پٹا ماریا کن پرنے شگرد کہ استاد اُس کا کام نہیں ہو کیتا، دا کتنے سی اس آخر پتر میں اجار لکا کے رکھا سو پتا سی کوئی بد نسل شگرد بھی ہوں <تصفح> جہ استاد کے مقابلے چ نکل کلو مین پتا سب توں نے کہا میںاستے لکا کے رکھا سی تگردا والا کام کوئی نہیں میں استاد والا کام کوئی نہیں گل سمجھنا ہوں جتیا کہڑے دان جہ مسلمان گلتے گور کریں کافر کول ظاہری طاقت اصلا ایٹم بم ہر زور ود تو ود ہو سکتا ہے مگر ایک دان ایسا رب نے رکھیا ہے جڑا صرف اپنے مومن نو ہے تے کسے کافر نو نا ہے نبی پاک دی کی تابے داری کے جدو مقابلے لے کر ایک ہزار ہند ایک تین سو تیرہ نے اصلا ادھر زیادہ اصلا ادھر کٹ بندے ادھر زیادہ بندے ادھر کٹ ہاں جی دا در زیادہ در کٹ مگر ایک دا جہا رکھا سی میرے مستفا کریم دی غلامی والا ایمان دس تین سو تیرہ نے ہزار نو پرتا کے کنڈ پرنے سیا کے نہ سٹیا یہ برکت کا نہیں سی بولو تو سی میں تاریخ عالم کی بات کر رہا ہوں جہاں تاریخ عالم کا مطالعہ کر کے دیکھو مسلمان کا افران دے مقابلے وچ ظاہری طاقت اصلا سازی دے اندر برابر نہیں ہو سکے ہمیشہ کٹ ہی رہا ہے جدوں بھی جیتیا ہے کسے ظاہری طاقت نال نہیں جیتیا اپنی روحانی تے خدا والی طاقت نال جیتیا ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے اگ چ رکھیا رکھا, رکھا سی کہ نہیں تو بچایا کہڑی شاید نے رب کا بندہ بن کے رہا رب کا بندہ بنیا اگ سال سکی نہیں من قسم شریق دی پچھلے دن کی گل چند ای تقریبا میرے خیال دے اس واقعے نو کوئی چار پانچ سال ہو گئے نے محمد پناہ ٹانی سندھی ٹرالیاں دے کام کرنے والا مزدور چٹان پڑ جاہل سندھ دا دا مقابلہ ہو گیا ہے ایک اس بندے لو جڑا نہ مدد نقابلہ ہو گیا دونوں کا آخر تع ہوا اگ چال مارنے گل تبجو رکھنا اگ چھال مارنے جدو یہ تع ہوا دونوں نے وزو کیا سڈا ان پڑھ سے بچارا وہ پڑھیا سے قرآن پورا صرف درو سلام جانتا سر یا چند سورتان قرآن جن ٹائم نبا پڑتا ہوں آ گئے میدان جہاسی نا محمد پنا جن کملی والے نے پنا دیتی جدو آیا نہ اگ اگ کے پیشہ ویخیا تو بےلی باہر کلوتا رہے <تصف> انت ہی کوئی نہیں اندر آؤ باہر جٹوں فر لیا گٹو فل کے تے اندر اگ چ تے ہوں نہ اگ ان ساڑ دیے تے نہ ساڑ دی انواڑی کھڑے اگ تے پریشان ہویا بھی بن کی گیا فیصلہ رب کرنا سی فیصلہ نہیں پیا مدینے ولو آواز آئی پترے کا ہاتھ چڑھ دے جنہ چر تری نسبت ہے سم نہیں ساڑی پھڑی کھڑے آشکا گٹ پھڑی کھڑے یہ چڑ دے چھیا باہر نکلدا نکلدا پشانیاں نہیں گیا منہ ہرشا سڑ گئی خدا دی قسم کر کیا نا مسلمانوں جس غلام میں کو آگ نہیں جلا سکتی کون سا آئٹم ہے جو اس کو مار سکتا ہے میں تینوں خدا دی قدرت کی گل کرا سائیکل ہے انگریز نے شروع سائیکل تو ہوا تو جا پہنچے جہاز تک آخری طاقت کہ یہ آپ ہی جہاز بنیاد ہی نہیں تھی خدا کی قسم کر دیں گے میں گیار دیا کرنا آخری طاقت کیخبار پڑھیا روزانہ بلکہ آیا کہ جہرپورٹ دے آس پاس بےلی نا گر والے وہ چھچڑے بوٹیاں ہڈیاں ایئرپورٹ دے پاسے نہ سٹن کیونکہ پرندے کھان پرندہ جہال ٹکرا جائے ان لگتا ہے جی مزال بج گیا تھے ڈگ پہ میں سدکے جا دی آخری طاقت دا زور اتنا ایک کان دے ہتھو تھلے جیڑا کان دے ہتھو تھلے ڈگ پہ انہیں اللہ دے فقیر دا مقابلہ کتوں کرنا ادا نے مندر اقبال فرماؤں چڑھتی ہے جب فخر کی شان پہ گئے خودی چڑھتی ہے جب فخر کی شان پہ تے خودی ایک سپاہی ہی کی ضرور کرتی ہے دے ہو فقیر اللہ کون ہو فکیر ہوا سپاہی پوری فوج دے مقابلے کھلو رہا ایک فکیر فقیر فقیر فقیر خنزیر نہ ہوے فقیر ہو خدا دی قسم اکبال خرما کلا شیر خدا کا خلو رقابلے دنیا کھلو سکتی دہلی آکتی گل مکاو دین طاقت تو جدا نہ کریں دوسرے لفظوں میں دین کو حکومت سے جدا نہ کرنا حکومت کو دین سے جدا نہ کرنا ورنہ چنگیز یزید نمرود فراؤن پیدا ہوں گے جب یہ دونوں مل کر رہتی ہیں تو پھر صدیق اکبر ہوتے ہیں پھر فاروق کے آزم ہوتے ہیں پھر مولا علی ہوتے ہیں تو ایمان نال دسو حکمران علی جیسا چاہیے یا یزید جیسا چاہیے دے تو پھر تا بخر کی لو جی شریفوں کا شاہ سر سے کام کیا ہے ٹھیک امام حسین شریف سنگ نہیں تو او کیوں سیاست وہ کیوں ہاکم ہاکم مکا کے حاقمی ات پھر پھرتے سن حضرت صدیق اکبر شریف سنگ کے نہیں ان شریف نہیں سمجھتے خدا دی قسم کر کے آنا اس قوم دی بے وقوفی تے جتنا روے بندہ کٹے جہی قوم اتنا تباہ کن اپنے حالات بنا لوے اتنا فکر ہونا دی پست ہو جاوے اینا سوچ جناب کٹییا جناب جی آج تباہ جاوے جی سمجھے ساری تقدیر دا مالک ایک جہاز ہونا چاہیے نشے ہونا چاہیے ہے نہ ہونا چاہیے اور تیرا تیری تقدیر دا مالک کمی ہوے ہوا تو تیری تقدی نگا رہا تیری تقدیر کا مالک ہو تو امام حسین جیسا ہوئے ہا ہا ہو اے اے اے اے اے تیری تقدیر کا مالک ہو تو امام حسن جیسا ہو تیری تقدیر کا مالک ہو تو صلاح الدین ایوبی جیسا ہو تیری تقدیر کا مالک ہو تو محمود غز نوی جیسا ہو آئے ہائے ہائے آسانو, آسان جو نہ رہے کے جناب جی اس, اس نوبت تک پہنچے دل کہ مسلمان کی موت مر اکبال آسلیا ہوفر نرد لکھنے دل تک مرنا پہلے جائے پہلے پہلے پہلے. تینوں کی پتا مسلمان کی موت ہو تا پہ تیر لتھا کمبن لگ پی تین کی پتا کہ مجاہد اسلام مجاہد موت سے ڈرتا نہیں مجاہد موت کے گلے لگتا ہے دین نیوت قوت حقمیت کے نام رکھو وہ جماعتیں وہ تنظیمیں جو کہتی ہیں ہم غال غیر سیاسی اللہ ان کو ہدایت اتاروں ذرا بولو نا آمین وہ مجھے تو یہ لگتا ہے وہ غیروں کے ارادے پورے کر رہے ہیں وہ دشمنان اسلام ہے جو دوستوں کے روپ میں ہیں اگر وہ اسلام کے دوست ہوتے تو مولا حسین کی فکر لگتے فکر حسین ان کے پاس ہوتی بندے دین سی محمود گزنوی دیا میدان دے سومنات دے مندر تے جدو جنگ ہوئی ہے ستارا حملے پسپا ہو گئے محمود فقی نو من آ تے گیا تے اپنے مرشد خواجہ ابول حسن نو عرض کرنا ہے حضور بڑے حملے کیتے نے فتح نہیں ہندی فرمایا کڑتا لے جا سڈا جدو فتح نہ ہون لگے اللہ نو آخی یا اللہ اس کڑتے والے دا واسطہ ہی محمود لے کے گئے آخیا یا مولا اس کڑتے والے دا واسطہ سومنات فتح ہو گیا جد واپس گئے نا تو مرشد نے پوچھا کی آخیا سی ارض کیتی ہزور آخر سی ایس کڑتے والے دی برکت سو سومناج فتح ہو جائے فرمایا بے قدریاں سڈے کڑتے دی قدر نہیں ہو کی تھی. رب نو یا اللہ پوری دنیا فتح ہو جاوے پی برکت لال ساری دنیا ہی فتح ہو اللہ اللہ سبحان اللہ دعا کرو دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت اتا فرمایا مسلمانوں کو اپنے دین شریعت کی سمجھتا عیاش تے بدماش کمینے کام چلے بندے نو دین نو دین نی نہیں سمجھ آ سکتا اللہ فرماؤں ہدل للمتقین میرا قرآن پرہیزگارا نو ہدایت دے دوسرے نے نا قرآ قرآن پڑن گے ہدایت نہیں لے سکنگے دور تو دور ہی ہوں جان گے وہ قرآن نو سمجھ سکتے قرآن نو سمجھے گا تے ہدایت آوے گی تے قرآن تو ہدایت لائے قرآن بے شرمی بے غیرتی کے خلاف ہے کرو ٹی وی نو ناہر کد یزید رنڈیاں سی حسین دشمن بن گئے اجر گھر اندر رنڈی مگر اج اسین بن کے بیٹھے ہاں یزید رنڈی نچاوے تو دشمن پلیت بن جاوے حسین دا دشمن بن جاوے وہ شراب پیوے حسین دشمن بن جان وہ جناب نماز چڈے حسین دے رشتے داریاں چاریاں چ سارا کچھ ایک پاسے رکھ کے مولا حسین دشمن بن امام حسین دوست نے اسا شراب بھی پی بھی موروی حسین دوست نے اسا گھر گھر بہن کٹے بڑا بٹھا کے بلو پرنٹ چلائیے ساڈے موروی حسین دوست نے اسا اصل شرابا فیکٹری چلا دیئے حسین موروی دوست نے تھا تھانے پاؤڈر ہیروئن ویچیے تاہ تاہ بھی سڈے حسین دوست نے نماز دے نہ جائیے تا مولا حسین دوست نے پھر سمجھ رہے اے حسین کوئی فرضی بڑے حسین کرتر یزید دا دشمن بڑے او اُنہ لانت کی وجہ کسے ہور دا دوست نہیں بن سکتا مولا حسین دوست انہیں گا جہا شریعت مستفا کا پیکر ہوا گل نہیں سمجھ لگی مینو حیرت خدا دی قسم کر کے آنا تبجیو میں کل تقریبا میں تنوع کیا کرنا اج مین جدوں مولا حسین سرکار گلام توجہ رکھنا حسین دے گلاما دی فہرست پٹن دا موقع ملیا نا تو کسی آج اج ویک کوٹھے دے چکلے بہن والی کنجری لکھیاں کر سن کیے تو انو غم کل لگا کہ غم حسین لگا <سؤال> ہے جی سونج خور دیکھا اجنو بھی لکھی خرے نے گلاما نے حسین چ رشوت خور دیکھا گلاما نے حسین چ جی اور دی ڈرامہ کر دیے ہے سکول تا بھی غلامہ نے حسین بازار نے حسین چ حل حرام دی تمیز کوئی نہیں تاوی حسین بھی غلامہ بدبختہ حسین چ میں خیا بدبس حسین کے غلام حسین ہے بامبے فرینڈ آنا ہے یا داتا گنج بخشونا ہے چنگا محنت کا سلا دے چن محنت کا سلا دیکھیے کنجر کام کرتے سارے حسین سال ہے مولا حسین دے پلے چھتو آئے؟ دے پلے چیا تو کل پھر آخر گے نوز ملا جنہ دے پلے میں یہو جی قوم آئی کھڑی ہے حسین سی نا جدو دنیا ویخے گی حسین دے پلے شیر ربانی دنیا ویے گی حسین کے پلے کے اندر مجبتے جدو دنیا ویخ گی حسین دے پلے کے اندر, اندر بابا فریق کلوتا ہے پھر دنیا وقے گی حسین جے غلام کچھ دے تو سردار ک ایسا تیکا لے ہو سڈے ورگا حسین حسین دا نام نہ میں چنگا ہے حسین دا نام وہ لینا ہے جنو دنیا ویخے تو حسین کا پیکر یاد آ جاؤ گل نہیں سمجھ لگی حسین کے ہاتھ میں تلوار تیرے بیٹے کے ہاتھ میں بلہ اور پھر کہتا ہے میں حسینی ہوں جد بلے والا پتر آخے گا حسین ہی ہوں سمجھے گی نا کافی بھی سکھ بھی حسین حسین نے بلے والے دلیا حسین حسین میرے غوث پاک جیسا گارت مند کرنی جیسا مجاحے د اللہ والے پائے جان قرآن اپنا حدیث اپنی تفسیر اپنی فقہ اپنی شریعت اپنی جی مرضی ڈاکی جا اس رتبے والے بندے چک کے حضور دمبر کا وارس جدو بنایا جاوے یہ لانتی کی کرتی قوم میں اگلے دن کاسم ویسی دی سنیے تقریر محرم کربلا خدا دی بیان تو جام خان اس خانے چی او میں کی بیان کرکرے آلے حسین لانت تودیو سی کی کرنا ہے چاہی دیتے ہوں دنے. پیسے بندے میراسی پسند راگ پسند وہ پھر آدھے یار راگ والا ہے چلیے نا سات سات میل تو سننے واسطے ٹور جائے گا جی اچھا بچوں بعد آم او کوفر بکے لانت مارے جھوٹ بولے <us> <laughs> جی کوششی میں سنی اسے جانا ہے چوک میتلے کلو آیا ہے ہاں مٹھا کلیم سنو میرا کا پوتر جانا رن سو گل نہ کر دیو سی. رب نہ کیا ماجرے آواز آئیے جا کیا کریں کتی سا لے مرتا دکر نکاح ٹوٹ گئے اسلام تو خارج ہو گئے آپ کافر تو پہلو ہی جگ بھی کافر یہ تو نصیب نے मैं इन्होंने जदों खिलाफ बोलना तो फिर मुला तबका जदों बंद है यार वेखो ना अपन भी नहीं छता छद के जाव अपने मेरा ऐलान बाकी मस्जिद ऐलान नहीं करते हाजी तो ये ऐलान कर छे बी पोलियो के कतरे वाले आर दिन बाल भेजो मस्जिद अंदर इमाम साहब गल बनिया बैठा बचे मराज भेजो मेरा ऐलान न कौम दे बच्चे नाल कतरिया मराव मुला अंग्रेज शरीक हो जाता है लेकिन हक की गलते मेरे नाल शरीक नहीं हो सकता अच्छा समझ आई कि नहीं आई अच्छा गल इधर निकल आई है मैं कि गल कर रहा है। हाँ मैं शहीद ना रुकती लग मैं शहीद नीजर <laughs> <हाँ। laughs> <मेदर भट्री। laughs> <दो ते। laughs> पंजाब में शरीर शामी होकर रखे आखर تیرا لا گیا یار سانو ایماندار دسو یہ سچی دسا جی اگلے دن